خوف بھی کیا ہے الحمد للہ وقفا سلام اللہ ام آباد خوف بھی اللہ تعالی کی عبادت ہے خوف انسان خوف دو طرح کا ہے ایک شرعی جو عبادت ہے اور ایک فطری ایک ہے فطری عبادت طبعی عبادت اور ایک ہے شرعی عبادت شرعی ایک خوف شرعی خوف ہے جو عبادت ہے اللہ تلا کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا خوف جو ہے وہ طبعی اور فطری ہے وہ شرک نہیں ہے وہ کسی بھی مخلوق سے ہو سکتا ہے مثلا ایک انسان سانپ کو دیکھتا ہے خوف شیر سے ڈرتا ہے خوف ہے پانی میں ڈوبنے سے ڈرتا ہے خوف ہے آگ سے ڈرتا ہے اس لیے بچتا سردی اور گرمی سے بچتا ہے یہ انسان کی فطرت میں خوف ہے اس سے کوئی انسان بری نہیں ہو سکتا بلکہ راستہ پکڑ کے جا رہا ہے اچانک کوئی پرندہ جائے جب بھی انسان ڈر جاتا ہے فطرت یہ خوف ہو جاتا ہے ایک شرک نہیں ہے ایک شرعی خوف ہے شرعی خوف کیا ہے شرعی خوف یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ یہ کہ انسان سوچے نماز چھوڑ دیں گے تو اللہ ہم کو صدا دے گا روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اللہ رب العالمین کہ ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا انسان یہ شرائی خوف ہے اور ایسا ہی ایک جو شرائی خوف جو انسان کو جس میں شرک کرتا ہے انسان ایک چیز اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ واقعی سانپ دیکھنے در ہوتا ہے اللہ تعالی کا فطری چیز ہے سے انسان ڈرتا ہے دشمن سے ڈرتا ہے لیکن وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا بس جس مخلوق سے خوف کرتا ہے اس کے متعلق یہ خیال ہو کہ یہ چیز ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے ڈر ہے لیکن ہمارا رب چاہے گا تبھی رب کا حکم نہیں ہوگا تو ہم یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کے اندر نقصان اور تکلیف دینے کی جو اللہ نے قدرت و صلاحیت رکھی ہے اس کا وہ مالک نہیں اس کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے کیوں واقعی اگر یہ سانپ انسان کو ڈستا ہے اور آدمی مر جاتا ہے تو اس سانپ کے اندر یہ صلاحیت اس کی اپنی قدرت میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو یہ قدرت دی ہے تبھی اور نہیں تو مثال کے طور پر انسان آگ سے ڈرتا ہے لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آ کو یا نارو سلامہ آگ خبردار میرے نبی ابراہیم کو جلانا نہیں بس دیکھا آپ نے پتا یہ چل گیا یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر جو نقصان اور ضرر پہنچانے کی صلاحیت ہے ان کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اصل میں ہے اس لیے ہمیں یہ اس بات پر اب اگر کوئی آدمی سوچتا ہے نہیں نہیں یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے ذاتی قدرت ہے اب یہی انسان شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کس نیت سے ڈرا تو انسان شرک کیا دیکھو کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا انڈونیشیا میں غالب ایک مرتبہ ازہا ایک آدمی کو نگل گیا دیکھا ہوگا ویڈیو بہت دوں. اور اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے ازہا بالکل آدمی کو نگل گیا لیکن ازہا جب نگل جاتا ہے یا کوئی بڑا جانور تو اس کو ہزم کرنے کے لیے اس کو خوب توڑتا ہے سمجئے وہاں لوگ دیکھ رہے تھے چاروں طرف دوڑے اور کسی طریقے سے اس کے اس کو باندھ دیا اور دبا لیا پیٹ فاڑا تو آدمی بالکل صحیح سالم نکلا دیکھو انسان از کے اندر قدرت ہے لیکن جب رب نے اجازت دے گا تب اور اس سے ایک بڑی عجیب سے تاریخی وہاں کیا بتاتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو جب چاہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ لے جب یمن کے اندر ظالم اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے مکے والے ہیں مدینہ رکنے کے ہم کو بھی نبی بنایا ہے نبوت کا دعویٰ کیا بڑا شیطان تھا ادھر مسلمہ کذاب ادھر اس نے نوت کا دعوت کیا اب جو اس پر ایمان نہ لائے اس کو قتل کر دے آگ میں جلائے ضبع کر دے اب وہ مسلم خولانی یہ مخضرم ہے محدرم کس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا زمانہ پایا لیکن اسلام نہ لایا وہ مخذرم ہے یہ یمن میں سب سے بڑے مخالف اس کے نکلے بالکل جھوٹا نبی تو اس کے جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے کہا اگر اس کو یہ اس کو گرفتار کریں اگر یہ آپ کو آپ کے در سے موت کے در سے آپ کو نبی مان لیا تو پورا یمن مرتز ہو جائے آپ کو نبی مان لے گا ان کو گرفتار کیا لایا گیا جیل میں ڈالا گیا بعد میں ان کو حاضر کیا گیا پوچھا تم ایمان تو نہیں لاتے نہیں ملاتا مل تھا با بات زیادہ بڑی پھر جیل میں گے. نکالے گئے مجلس میں کہا آتا انی رسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ما سما تم کیا کو میں نہیں آ رہا ہے لوگوں نے کہا شاید تو آتی کان میں خوب دور آتا انی رسول اللہ نہیں سنتا لوگ سوچتے ہیں کتنا بہرا آدمی کان میں جا کر اتاشد رسول اللہ میرے کان بہرے میں نہیں سنتا رہا ہوں اتا ان محمد رسولک ابلا بالا ان و محمد محمد رسول اللہ لوگ نے سمجھ لیا کہ یہ ظالم جو ہے وہ کردن انکار کر رہا ہے اعلان ہوا آگ اکٹھا کرو اس کو آگ میں ڈال دو آگ میں ڈال دیا گیا اب وہ مسلم خولانی آگ میں ڈال دی گئی اور آگ نہیں جلائی آگ کے اندر ہے جلانے کی شرح لیکن رب کے حکم سے ہے آگ نہیں جلا سکتی بہرحال بڑی کوشش کی گئی ایک کپڑا بھی نہ جلا کنگا کر کے اس کو نکالا تو اب سوچا یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے یہ اگر یہاں رہا تو کچھ کر سکتا ہے اس لیے آسان ہے کہ اس کو ملک بدر کر دو ملک بدر کر دیے گئے چلے بے یمن سے ماشاء اللہ چلتے چلتے کہاں جائیں گے مدینہ چلے جاتے ہیں مدینہ کی پکڑی انہوں نے ابو مسلم خولانی آئے نبی اہ شام کا انتقال ہو چکا تھا ابو بکر صدیق کے خلافت تھی آئے پوچھتے پاچتے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے لوگوں نے دیکھا شکر صورت سے یہاں کا آدمی نہیں ہے نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگے نیت نماز پڑھنے لگے اب لوگ دیکھ رہے ہیں آدمی یہاں کا نہیں لگ رہا ہے عمر فاروق اٹھے جہاں یہ نماز پڑھے تھے آ کے کھڑے ہو گئے سلام پھر یا عبداللہ اللہ منانتا تم کون آیا ہوں اللہ میں یمن سے بتاؤ میرے اس بھائی عبداللہ بن میرے بھائی ابو مسلم خولانی کو ظالم نے سنا جلا دیا تھا تم لوگ جنازہ وغیرہ پڑھے تھے کی نہیں پڑھے تھے بولو ظالم نے کیا کیا جناد پہنے دیا لاش دیا کہ نہیں کہا کہ انا انا ہوا میں ابو خالی نہیں وہ جس کو جنا دیا تھا کہاں نہیں جلایا لیکن اللہ نے مجھے بتایا میں آ گیا اللہ اکبر. عمر فاروق بڑے خوش ہوئے پیشانی کا بوسہ دیا لگایا پھر اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر کرتے ہیں کی مجھے اس وقت تک تو نے موت نہیں دیا جب تک کہ میری ان آخوں نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کے ساتھ زالو نے وہ کیا جو تیرے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا اللہ اکبر یہ ہے مسلم خوران دی. دیکھو آپ جلاتی ہے دنیا ڈرتی ہے لیکن رب جب حکم دیتا ہے تا. جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تھا. تو خوف کا مطلب یہ ہے شرعی خوف یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ سامنے والا مجھے اسی وقت تک نہ اس نقصان پہنچا سکے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب اس کی مشیت نہیں چلے گی مسیحت اوپر والے کی چلے گی دنیا کے اندر جانتے ہیں چھوری صبح کرنا چھری کے کا کامیں کاٹنا اچانک بھی لگ جائے تو کٹ جاتی ہے لیکن ابراہیم خدی اللہ چھوری چلا رہے ہیں لیکن ابراہیم جانتے ہیں؟ نہیں سب ہو سکے ایسے بہت سارے واقعات جانتے ہیں شیر کا کام ہے نگل جانا نگل جائے لیکن نبی علیہ صلاف کے ساتھی سفینہ جو آپ کے خادم تھے یہ جب افریقہ کے اندر بربری قوم سے جنگ چل رہی تھی یہ کافلے کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں سے جا رہے تھے جنگل میں جگہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھ گئے کافلے والوں نے خیال نہ کیا چلے جا رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا بھائی خیرو سوچا استنجا کرے گی جا کے مل جائیں گے وہ جنگل افریقہ کے اتنا خطرناک کہ استنجا کر کے نکلے اٹھے تو ان جھاڑیوں کے اندر کہاں کافلا چلا گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا ادھر دوڑے ادھر دوڑے جہاں گئے وہاں گئے چاروں طرف دوڑ رہے بھٹک گئے کہیں اب راستہ نہیں ملتا کہتے جب راستہ بھٹک گئے اب کیا اچانک میں نے دیکھا اب تو جھاڑیاں کافی آگے نکل گیا کیونکہ ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈے بہت ٹائم سب ہو گیا ہمارا پریشان دیکھا ایک طرف سے جھاڑیوں سے شیر گرشتا ہوا نکلا اور سیدھے میری طرف آ رہا جب قریب آئے تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا شیر کا کام ہے فاڑ ڈالنا میں نے کہا خبردار میں بھٹک گیا ہوں میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں خادم ہوں کہتے میں نے اپنے تسلی کے لیے کچھ نہ سکتا کہا اس کو لیکن وہ جب آنا شروع کیا میرے قریب تو اپنا سب جھکاتا گیا جیسے پالتو جانور جو اتنے دور رہتے ہیں مالک کی جتنا قریب آتے ہیں وہ کا آیا اور باقاعدہ میرے قدموں کے سامنے سر ٹیک دیا پھر اس کے بعد آگے چلا میں کھڑا اللہ تیرا شکر رہے کی شیر بھگا جا رہا ہے کہاں دس قدم کیا پیشے پلٹ کر کے دیکھا میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں شیر سے جان بچی شیر پھر پلٹا کھڑا ہو گیا آواز لگاتا ہے جو نکلنے کی جو کی ہر جانور کی آواز ہوتی ہے نا آواز لگاتا ہے کہا کہ پھر چلا پلٹ کی دیکھا تھا میں اپنی جگہ خدا پھر کھڑا ہو گیا کہا بار بار وہ کھڑا ہو جاتا تو میں سمجھا شاید کہ اللہ نے شیر کو میرے لیے رحمت بنایا ہے اور میں یہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہا میں چلا چل رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے میں چہر جاتا تو دیکھنا کہتے جنگل کا شیر رب چاہے جیسے کر لے مایا مو جنو دیکھا الا ہو کہتے آگے بڑھا برابر وہ چلتا رہا برابر اگر میں رہوں تو اپنے دم سے مجھے مارے کہا کہ چلا گیا جب جنگل کے بالکل کنارے تک پہنچا اور روشنی نظر آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیر مجھ کو راستہ بتا رہا ہے اور اب پہنچ جائیں گے کہا اور کنارے گئے یہاں تک کہ جنگل کے حد ختم اور وہ سامنے اے اے یعنی میدان نظر آنے لگا کہتے وہ اللہ اس وقت دو تین مرتبہ آواز لگایا اور پھر وہ پیچھے چل گیا میں سمجھا کہ شاید الودائی ہم سے گفتگو سلام کر رہا تھا اللہ وقت پر. دیکھو شیر کا کام رہنمائی کرنا نہیں ہے لیکن شیر کے جنگلی شیر پر بھی مکمل کنٹرول کس کا ہے رب کا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے خوف شرعی سمجھ گئے ہوں گے خوف فکری دلیل کیا ہے کہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے فلا خافو ہوں ان سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان دیکھو صرف اللہ تعالی سے ڈرنا ایمان کی علامت کرا دو وقاف نے ان کنتم دممنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی شرک سے بچائے اقول کو لاسک من اللہ منکم باتوں